ان حالات میں اللہ جل کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ سامنے آیا اس معجزے کا نام ہے برکت خان کا اسلام یہ برکت خان کون تھے یہ برکت خان ہلاکو خان کے چچزاد بھائی تھے یعنی چنگیزی تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ظاہر الدین بے برس سے اپنے تعلقات مضبوط اور استوار کیے اسلام اور مسلمانوں پر سخت تابڑ توڑ حملے کرنے والے اس دین اسلام کی خوبیوں اور حسن کو دیکھ کر ایسے فدا ہوئے وار نثار ہوئے کہ انہوں نے اپنی ہی قوم کے خلاف جنگیں شروع کی اور اس طرح الملک ظاہر رکن الدین بے برس بندوقداری اور برکت خان ان دونوں نے مل کر چنگیزیوں کے فٹنے کا خاتمہ کیا تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ سلطان بے برس سلطان برکت خان کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے ان کو ہدیے اور تحفے بھیجا کرتے تھے اسلامی امت اور عالم اسلام کے اتحاد و اتفاق کے لیے وہ آپس میں مل کر شانہ بشانہ چنگیزی اور صلیبیوں کے خلاف لڑا کرتے تھے جب آپ سلطان برکت خان کی تاریخ اور تعریف پڑھیں گے تو آپ کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تاتار hey, کی افسانوں سے کو مل گئے پاسمہ سنم خانوں سے بت خانوں سے اللہ جل جلال نے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے لوگ کھڑے کیے ہیں میرے بھائیوں اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر جہاد نہیں کریں گے تو اللہ کا دین جو ہے ختم ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے حتیٰ کہ منافقین اور فاسقین کو بھی کھڑا کرتا ہے ان اللہ علیہ الدین اب رج ان اللہ علیہ دہاد الدین اب اقوام اللہ خلاخلحم اللہ تعالیٰ اپنے دین کی فاجر شخص کے ذریعے مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ایسی قوموں کے ذریعے مدد کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہاں پر ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ برکت خان رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی فاجر تھے نہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدخانوں سے برکت خان جیسے انسان کو چنا چنگیز خان کے پوتے کو چنا اور اسلام کی خدمت کے لیے انہیں استعمال کیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے چھ سو ترسٹھ ہجری میں سلطان بےبرس نے تا کے خلاف زبردست لشکر جمع کیا اس لشکر میں خود تاطاری جو کے مسلمان ہوئے تھے برکت خان کی قیادت میں وہ بھی شامل تھے اور انہوں نے سب نے مل کر تاطاریوں کے قبضے سے عالم اسلام کو چھڑایا اسی چھ سو ترسٹ ہجری میں مسلمانوں کے خون میں جو سر سے پیر تک ڈوبا ہوا تھا چنگیز خان کے بیٹے تولی خان کے بیٹے هلاکو خان کا انتقال ہوا یعنی چنگیز خان کا پوتا هلاکو خان جس نے عباسی خلافت کو روندھا تھا آخر وہ بھی پیوند خاک ہو گیا۔ وقد كان ملكا جبارا عنيدا قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم الا الذي خلقهم یہ ایک انتہائی درجے کا بدمعاش اور سرکش بادشاہ تھا۔ اس نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے اس کا علم صرف اسی ذات کو ہے جس نے ان مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور یہ ایک بے دین یا نئے لفظوں میں سیکولر انسان تھا یعنی یہ کسی بھی دین کا قائل نہیں تھا اس کی بیوی تھی ظفر خاتون یہ عیسائی تھی اس لیے یہ بھی عیسائیوں سے محبت کیا کرتا تھا سلیبیوں سے محبت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لانتیں نازل کرے 663 ہجری میں ایک بڑی شخصیت کا انتقال ہوا جن کا نام سلطان برکت خان بن تولی خان بن جنگیز خان بن خاقان ہے یعنی چنگیز خان کے یعنی چنگیز خان کا ایک پوتا ہلاکو خان مسلمانوں کا دشمن بن کر پیوند خاک ہو کر جہنم کی خوراک بنا چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا برکت خان مشرف ب اسلام ہو کر انشاءاللہ اللہ جنت کی طرف روانہ ہوا ان کے بارے میں امام ابن کثیر رحیم اللہ و تعالی لکھ رہے ہیں برکت خانہ علماء و صالحین یہ علماء اور صالحین سے محبت کیا کرتا تھا بن اکبر حسناتی کسر ہو تفریق ہوں اور اس کا جو سب سے بڑا احسان ہے اس امت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نے ہلاک خان کے لشکر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا تھا اور ان کے لشکر کے اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دیا تھا اور یہ سلطان ظاہر الدین بے برس کے بہت خیر خواہ تھے ان کی تعظیم کیا کرتے تھے ان کے ایلچیوں کا احترام کیا کرتے تھے اور ان کے لیے بہت فراخ دل تھے ان کے بعد بھی ان کے خاندان میں بعض بادشاہ ہوئے ہیں مثال کے طور پر منگو تیمر بن تغان بن باتو بن تولی بن جنگس خان وکان ومن والی الحمد سلطان برکت خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسل میں یہ حکومت پھر جاری رہی ہے بہت ہی اچھے لوگ تھے اور وہ بھی اپنے والد محترم سلطان برکت خان کی طرح دین کی خدمت کرتے رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرحو فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے امام کثیر رحمہ اللہ کی کتاب سے اختباس نقل کیا تھا لیکن تاتاریوں کی جو مصیبت ہے یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی وہ ادھر ادھر مسلسل مسلمانوں پر حملے کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالی کا دین غالب آیا اور وہ دین اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور ان تاتاریوں نے بڑے بڑے اسلامی ممالک قائم کیے میرے بھائیوں وہاں کذا فتح البلاد ابل بعد ان فتح دین اللہ اور انہوں نے اس طرح بہت سارے ممالک کو اسلام کے ذریعے فتح کیا جیسے کہ اسلام نے ان کے دلوں کو فتح کیا اللہ اکبر ظاہر تاریخی فریدت فریدین حید الباء الالب الدین المغلوبین استاد محترم کی یہ عبارت بہت زیادہ عجیب عبارت ہے کہ انسانی تاریخ میں یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ غالب قوم نے مغلوب قوم کے دین کو اختیار کیا اور پھر پوری دنیا میں ان کا ستارہ جگمگایا یہ جو ہندوستان کی مغلیہ سلطنت ہے مغل دراصل منگول ہی تھے انہوں نے دیکھے کتنی بڑی بڑی حکومتیں بعد میں قائم کی یہ منگولی جو کہ اسلام اور مسلمان دشمنی کا خمیر لے کر اٹھے تھے آخر اسی اسلام کے سامنے وہ سر تسلیم خم ہوئے اور اللہ جل جلالہ نے انہیں جیسے دنیا کی فتوحات سے نوازا اسی طرح اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا اور انہوں نے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی ہے hey, آیا یورش تاتار کی افسانوں سے hey, آیا یورش تاتار کی افسانوں سے تاتاریوں کی جو جنگیں ہیں اس کے قصے افسانوں سے ظاہر ہیں کعبے کو مل گئے پاسبا سنم خانوں سے کہ کعبے کو سنم خانوں سے بت خانوں سے محافظ اور مجاہد مل گئے اللہ جل جلال کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے لیے مخلص بنے اپنے دین کے خادم بنے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کی حاکمیت کے نفاذ قیام اور استحکام کے لیے اپنی جانیں قربان کریں اگر ہم نہیں کرتے تو اللہ تعالی دوسروں سے کام لے لیں گے اگر ہم نہیں اٹھتے تو اللہ تعالیٰ مچھروں سے بھی کام لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چیوٹیوں سے بھی کام لے سکتے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں استعمال کریں وص اللہ تعالیٰ علی خیر محمد اجمائین اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ